صرحمن الحمۃ اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ اور باقی تمام سامین خان الرامی برادانہ صاحب کو شہم کرتے ہیں ہماری سلطلِ دس کتاب دعوت شریف میں سے درست نمبر دو سو بانوے ابلیغ ایک جو ہے ہماری درد ہے اور یہ درس جو ہے تاجد کے نماز جو ہے پرچھونے کے بعد ہاں جی اس کے بعد ذکر حفیظ کا ذکر بھی میں آیا اور یہ, یا یہ جو ہے آج کے درس جو ہے اس عنوان سے ہلکی اور بہاری تسبیح جو باخوشر نے دعوت میں ہڈین دیا اور علامہ بشیر کی دعوت میں جو ہے دیا وہ ہے بے بہا پیاری تسبیح اس عنوان سے ہے تو دعوت شریف میں اسی عنوان سے ایک تسبیح دیا ہے یا ہاں اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح جو ہے نہایت معروف اور مشہور عالم اسلام کی حدیث کی کتابوں میں بھی یہ تسبیح مذکور ہے اور جو حضرات مکہ مدنے جا چکے ہیں وہاں تو بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوئے ہیں اس بورڈ پر مکہ نے بھی میں نے خود دیکھا مدنے میں بھی دیکھا یہی تصویر اور یہی حدیث دونوں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ اس تصویر اور پڑھیں گے اس کے لیے یہی ثواف ہے جو ہمارے دعوت شریف میں آیا ہوا ہے ہاں جی تو یہ تصویر جو ہے کہ اس وقت پڑھیں گے وہ بھی اس در عبارت میں موجود تھے دعوت ہی کی تو لہٰذا وہ دعوت کے عبارت کے تھرو میں آ کو توجہ دے دوں گا تو ہیڈنگ جو یہ دیا ہے دعوت شریف میں آج کے درس یہ ایک ہی درس میں انشاءاللہ آج کے درد جو اسی ہلکی اور بھاری تصویر کے بارے میں اور بے یا بے بہا پیاری تجویز عنوان سے آپ کو دے رہا ہوں ہاں جی ہلکی اور باری تجویح یا بے بہا پیاری تجویح حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے اور یہ ہاں جی دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر تو بہت ہلکے ہیں یعنی پڑھنے میں بہت آسان ہیں اور اعمال کے اعتراضوں میں بہت باری ہیں کل جب آپ کے عمل تولے جائیں گے ہاں جی تو وہاں جو ہے آپ کے نئے عمل کے جو پرڑے میں جب اس تسبیح کو ڈالے جائیں گے اس کے ثواب کو تو بہت باری ہیں تو اعمال کے ترجمے بہت باری ہیں نیز جو ہے یہی تجویز اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک وہ جو ہے یہ تصویر بہت پسندیدہ یہ حدیث کا ترجمہ جو ہے انہوں نے شروع میں حادثیت ثواب کے طور پر اس حدیث کی فضیلت کے طور پر ذکر کیا تو وہ فرمان رسول جو اس کا عربی متن جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کلی مطانِ علی طاعان و شکیل عطاً فلم و وہ حبیب اندر رحمٰن آپ نے فرمایا کلمتانی یہ تثنیہ کا کہا ہے کلیمۃن کا تسنیہ یعنی دو کلمہ دو الفاظ یعنی جان کلمہ بہن جملہ ہے دو جملے ایسے ہیں عربی زبان میں جو ہے کلمہ ویسے ایک بامان لفظ کو بولتے ہیں کلمتان بھی دو بامان الحفظ کو غلطین یا مراد کلمہ کے کل سینٹینس ہے ورڈس نہیں ہیں ہاں جی ایک لفظ مراد نہیں ہے بلکہ پورا مکمل ایک جملہ ایک مطلب ہے تو عربی زبان میں یہ بہت ہے ہاں جی تو یہاں فرماتے ہیں کلمتان دو کلمہ ایسے ہیں دو لفظ ایسے ہیں خفیہ مراد دو جملے ایسے ہیں دو تصبی ایسے ہیں خفی فتح کا خفی یعنی کے معنی ہلکا عربی لغت میں ہاں یہ عرب بولتے ہیں خفیف ن یعنی ہلکی چاہے جس میں زیادہ پتے نہیں ڈالا اور تخفیف اسی سے کمی کے معنی میں الل لسان زبان پر خفیفت نے دو کلمے ایسے حلکے ہیں خفی نے حلقے ہیں ہلکے پھلکے الل لسانی زبان پر یعنی پڑھنے میں بہت آسانی آفرمان دو کلمے یعنی دو جملے ایسے ہیں زبان پر پڑھنے میں بہت آسان ہے وہ ثقیلۃان جو ہے شکیلتن جو ہے ثقیل وضنی بہاری ہیوی ضد ہے خفیف کا تو ثقیلتعن یعنی دو وزنی دو بحری چیز یعنی دو بحری چیز یعنی وہ ثقیلتانی اور دو اور دو بحری چیز ہیں پھر میزانی میدان یعنی ترازو تو ریحہ جو قیال قیامت کے دن قیامت میں انسانوں کے عمل توڑنے کا مخصوص ترازو مراد ہے اب وہ ایک قیمت میں عمل توڑنے کے ترازو ہماری دنیوی تازو کی طرح ہیں یا وہاں کوئی اور چیز ہے جس کے ذریعے سے تولے جائیں گے وہ جو ہے پار اس کو میزان کہا گیا قرآن پاک میں عمل تولیں گے ہم وہ چیز کیا ہوں گے دنیوی ترازو جیسا ہوں گے یا کوئی اور ترازو ہوں گے وہ قیامت کو ہی پتہ چلے گا لیکن ایک ہی تازو عمل اس میں تولا جائے گا اس چیز میں گمل تونے کی چیز کو میزان کہا جاتا ہے وہ سے ہے ہاں جی تو اور حبیبانے حبیب ان کا وہ ہے دو پتا کرتا ہے یہاں پر فعیل ان کو پر اور یہاں حبیب معنی محبوب ہے یعنی اللہ کا پسندیدہ یہ معنی حبیبانے ان رحمان رحمان یعنی اللہ تعالی کو یہاں اللہ کے جب الرحمٰن آئے اس کے اصم میں سے اور الرحمان کا معنی بہت یعنی بے نہات رحم کرنے والا بے نہات رحمتوں سے نوازنے والا یہ مراد ہے تو اس تجسس کا اب ترجمہ کیا ہوا فرمانے کلمتان دو کلمہ یعنی دو جملے ایسے ہیں خفی فطان علیہ لسان زبان پر بولنے میں ہلکے پھلکے ہیں آسان ہیں ہاں جی اور, اور شکیلت نے بہت بھاری ہیں یہ دونوں کلمہ یہ دونوں جملہ تو دعیا جملہ ہے تصویح و اللہ تعالیٰ کے پھر میزان نکل میزان, میزان میں میزان کے اس اس میں جس میں انسانوں کے عمل تو لے جائیں گے اس میں یہ دونوں تصویر اور اس کے ثواب ڈالیں گے تو بہت بھاری ہوں گے اور یہ دو تصویر حبی بتا نیندرحمٰن اللہ تعالیٰ کے یہ دو تصویر نہایت ہی پسندیدہ ہے ہاں یہ دونوں طسبیہ اللہ کے نہایت پسندیدہ ہے, ہے بندہ جب اس تصویر کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی کے رحمتیں اس بندے پر نازل ہوتی ہیں تو وہ تجویح کون ہے جس کے لیے یہ ساری فضرت بین کے الگ نے ہاں جی مت جو کلمس ہیں جو زبان پر آسان میزان کے تعظم میں بہت باری ہیں اللہ کے رحمان کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے رحمان کو یہ تجویز بہت پسند ہے وہ کون سی تجویز وہ یہ تجویح ہیں سبحان اللہ وم دہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اصطاء اللہ تو اس میں کلمتان سے ہمارا پہلا دو کلمہ ہے اللہ نلّہ عبم دے سبحان اللہ علیمی وبحم دے تو سبحان اللہ العظیم یہ ایک کلمہ یعنی ایک جملہ اور سبحان اللّہ عظیم وبحم دے یہ ایک علمہ اور ایک جملہ ایک عظمی یہ بھی دو جملے ہیں وبح ہم دے الگ ایک جملہ ہے وب ہم دے اور سبحان اللہ سات چونکہ ملا کے پڑھتے ہیں جن کو ایک جملہ شمار کے اتم معتو ملا کے ہاں جی <coughs> <تصفيق> تو اس تجوی کا جو ہے ان دونوں تصویر اور حدیث کا تجمہ دوبارہ بتا دوں ہلکے اور میں تدابہ تجمہ انہوں نے کیا ہے اس لیے تو تجمہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے پھلکے ہلکے ہلکے ہیں اور اعمال کی تازو میں باری باری یعنی بہت باری ہیں یعنی کلمتانی حبی فتح لسان اعمال کے زبان پر ہلکے ہلکے یا ہلکے پھلکے ہیں ہاں جی اور بر اعمال کے تعزم میں باری باری ہیں یعنی بہت باری ہیں اور بڑے مہربان اللہ کے یہاں ان رحمان کے بن بنے اللہ کے یہاں پیارے پیارے یعنی بہت پیارے ہیں تو اس حدیث کا تجمہ ہو گیا اب اس دعا کے تجمہ اس تصویر کے تجمہ سبحان اللہ عبم سبحان اللہ عظیم الحمد اللہ یعنی سُبحان یعنی اللہ پاکر منزہ ہے یعنی اللہ پاک اور ہے سبحان اللہ وہ ابھی ہم جی کے بن گئے ہیں صبحان اللہ اللہ پاک و نظا ہے اور میں اس کی ہمت تاریخ واؤن اور اور اور میں اس کی دین تاریخ بجا لاتا یا لاتے ہوں اور میں اس کی تاریخ بجا لاتا ہوں خواتین ہو تو لاتی ہوں یہ معنیٰ بن جائے گا تو اللہ پاکرمنزہ ہیں اللہ حرکم کے ایب و نقص سے پاک ہیں اور میں اسی کی ہمت اور تاریخ بجا لاتی ہوں یا بجا لاتا ہوں یا لاتے ہوں اور اگے سبحان اللہ یہ پہلے جملے کا تجمہ ہے دوسرا سبحان اللہ العظیم عظیم وحمدی اس کا ترجمہ کیا ہے عظمت والا اللہ پاک و ہے سبحان اللہ عظیم و اللہ جو عظیم ہے عظمت والی ہے عظمت والا اللہ سبحان پاک و منظہ ہے ہاں جی عظمت والا اللہ پاک و منظہٰ ہے اور ساتھ ہی میں اسی کی حمد یعنی تعریف بجا لاتا لاتے ہوں و بحم دی کے معنی یہ واو با جو ہے مائیت کے معنی میں آتا ہے ساتھ کے معنی میں آتا ہے یہاں یہ تجمہ لکھا ہے اور ساتھ ہی صفحان اللہ العظیم و بحمد ہاں جی عظمت اللہ العظیم عظمت والی اللہ پاک اور منزہ ہے ار اے و نقش پاک ہیں و بحمد اور ساتھ ہی میں اسی ذات کی جو ہے اسی کی حمد کرتا یا کرتی ہوں عشطاخر اللہ علام اللہ سے مغفرت طلب کرتا کرتی ہوں یا جو میں اللہ سے مغفرت یعنی بخشش مانگتا مانگتی ہوں دونوں معنی سے استخل اللہ میں طلب مغفرت کرتا اللہ اللہ سے یعنی میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں کہ وہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے تو یہ مبارک تجوی کے جو ہے ترجمہ حدیث کا ترجمہ اور تہذیب کا ترجمہ ہاں جی توصل تجویز ہے سہان اللّہ وابحمدی سبحان اللّہ عظیمی وابحمدی اللہ و <استعفراللہ> یہ مبارک تجویز کے لیے اتنی زیادہ فضلت بین ہو گیا کہ یہ دونوں تجوی پیغمبر نے فرمایا زبان پہ بہت آسان ہے میدان کے تعظمی بہت وزنی ہیں اور اللہ کو یہ تجویز بہت پسند ہے اس کے عجل و ثواب کے بارے فرمایا جو کہ رات کے آخری حصے میں یعنی تاجد کے قریب ہاں جی تاجر کی نماز ختم ہونے کے بعد مطلب ہے تاجر کی نماز ختم ہونے کے بعد جو ہے صبح طلوع ہونے تک اس بیچ میں اگر آپ ٹیم جائے تو جو کہ رات کے آخری حصے میں اس بے بہا پیاری تصویر کو سو بار ہاں جی سو بار مرتے دم تک پڑھا کریں علام بشنیاں پر سو بار مرتے دم تک کا قید لگایا لیکن مرتے دم تک کے قید نہیں ہے بھائی سو بار پڑھا کریں جب بھی وہ سو بار پڑھیں گے اس کا یہ صوب ملیں گے ہاں جی مرتے دم تک جو ہے بڑھتے رہیں گے تو پھر اس کے لیے یہ ثواب یہ یہ نہیں ہے جب بھی اس بندے نے ایک دفعہ سو دفعہ پڑھا اس کے لیے جو ثواب ذکر ہو گیا یہ اسی بندے کے لیے باقی سو دفعہ ہر روز پڑھتے رہیں گے اس کو اسی حساب سے ہر روز وہی ثواب ملتا رہے گا علامہ نے اس میں ہر روز کا مرت دم تک کا قید لگایا اور سید خورشید عالم کی عبارت میں اس مقام پر یہ ہے جو شاید مذکورہ تصبیع نے صُبحان اللّہ اللہ صفحان اللّہ الحمدی کو تصویر کو سو بار پڑے گا اس میں مرت دم تک قید نہیں اور یہ قید نہیں اور وقع یہ قید نہیں ہونی چاہیے پھر تو یہ ہاں ثواب سے یہ برابر پھر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ اسے تین درجات جو ہیں عطا فرما گیا ایک بندے کو پہلا جو ہے خواب اور عجیب الدرجہ یہ تین ہزار حسنا اس کے نامے عمل میں درج کر دیتا ہے جب بندہ تصویر کو سو دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تین ہزار حسنا اس کے نعمِ عمل میں درج کر دیتا ہے یعنی لکھ دیتا ہے تین ہزار نیکیاں اور دوسرا جو ہے تین ہزار گناہ برائیاں جو اس کے نعمِ عمل سے مٹا دیتا ہے اور اسی طرح جو جب یہ تصویر بندہ سو دفعہ پڑھ لیتے ہیں الحر اللہ کے ساتھ تو تین ہزار گناہ بھی اس کے نامین میں اگر ہے تو اس کو بھی مٹا دیتے ہیں اور تیسرا جو ہے تین ہزار درجے بڑھا دیتا ہے ہاں جی اور اس بندے کا جو تین ہزار اس کا عزیز مقام پر ہے اس سے تین ہزار گنا جو ہے درجہ اس کو اونچے مقام پہ اللہ تعالیٰ پر پہنچا دیتا ہے بخوشیت کتاب میں یہ تجمہ لکھا صاحب تیسرا صاحب تین ہزار درجے بڑھا دیتا ہے علامہ نے لکھے تین ہزار گنا اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے ہاں جی پہلے یعنی جتنا اس کا درجہ تھا اس کا تین ہزار گنا اس کا درجہ بڑھا بڑھاتی یہ بار تھوڑا سا زیادہ واضح تر ہے صدر شعم کی دعوت میں یہاں تک کہ پھر علامہ بشیر مرحوم کے جو ہے کا اس پر کچھ اضافہ ہے وہ اضافی عبارت پر صوابی ہے علامہ نے اس کے علاوہ اور بھی ثواب لکھا ہے حیدرآباد میں انہوں نے فارسی چونکہ فارسی قلمی دعوت کے مختلف نسخے ہیں تو کسی میں کچھ شواب لکھا ہے کسی میں کچھ لکھا ہے تو انہوں نے ان سب کو جمع کیا تو اس بے بہا پیاری تصبیح کی کلمات سے اللہ پاک جو ہے ایک اور صابیہ بھی لکھا ہے اور تین تین ہزار کے علاوہ جو ہیں ہاں تین ہزار نے لکھ دیا اس کے نام میں گناہ برائیاں مٹا دیتا ہے تین ہزار گنا اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی لکھا اس بے بہا پیاری تصویح کے کلمات سے اللہ پاک ایک پرندہ پیدا کر لیتا جب بندہ در ایک تصویر پڑھ لیتی وہ پرندہ جنت میں جا کر تسبیح پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پرندے کی تسبیح پڑھنے کا ثواب جو ہے دنیا میں اس تسبیح کے پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے تو علامہ مجید کی, تسبیح کی اس طرح آ... <تصفح> تو اللہ تعالیٰ جی اس پرندے کی تصویح پڑھنے کا ثواب جی اس پرندے کی تجبی پڑھنے کا ثواب دنیا میں اس تجویح کے پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے ہاں جی دنیا میں اس تصویر کے پڑھنے والے کا عطا فرماتا ہے تو اللہ بشیر محرم نے عاجر ثواب کے شروع میں فرمایا جو شاد مرتے دم تک یہ تصویر پڑھتا رہا ہے یہ شرط جو مومن کے لباری ہے یہ ثواب بظاہر یہ تجویز سو مرتبہ پڑھنے پر منتع ہوتی ہے نہ کہ زندگی بھر دوسرا اس خیال یہ کہ آخری عبارت میں لکھا ہے کہ اس پرندے کی تسبیح کا ثواب دنیا میں دیتا ہے جبکہ دنیا دنیا دارالعمل ہے دار الصواب نہیں ہاں جی یہ عبارت شاید اضافی ہو لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا یہ مان تھوڑا سا عبادت بیان کرنے میں تھوڑا سا واضح نہ ہو اس کا مقصد یہ کہ پھر اس کا تصحیح مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پرندے کی تسبیح پڑھنے کے ثواب جو ہے دنیا میں اس تجویح کے پڑھنے والے جو بندہ دنیا میں یہ تجویز جب سو دفعہ پڑھ لیتے ہیں لیکن اس نے سو دفعہ سبحان اللہ عبیہم سبحان اللہ عظیم الب الصم اللہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس تجویز سے ایک پرندہ خلق کر دیتا ہے یہ پرندہ جنت میں جو ہے اس بندے کے حام ہاں میں تصویر پڑھتا رہتا ہے اور اس کا ثواب جو ہے اس بندے کے نام عمل میں لکھ دیتا ہے تو یہ مطلب اس عبارت سے ظاہر اتنے واضح طور پر نہیں ہوتے لیکن اصل مطلب جہاں تک مجھے سمجھاتا ہے یہ ہے کہ جو ہے یقینا یہی چچوں کے ثواب فرشتے جو عبادت کرتے ہیں بندے کے تصویر سے جو فرشتے اللہ خرا کرتے ہیں وہ جو تذبی پڑھتے ہیں اس کا ثواب ہمیں کل قیامت میں ملتا ہے تو اس عبارت کا صحیح معنی مخہوم یہ ہوگا کہ بندہ جو بندہ دنیا میں اس تجویز کو جب آپ سو دفعہ ایک دفعہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک پرندہ بھی خلق کروں سابق اور تین تین ہزار ثوابات کے علاوہ جو ہیں ایک پرندہ بھی خلق کر گا یہ پرندہ جنت میں جائے گا اور وہ جنت میں بھی یہی تجویز پڑھتا رہیں گے یہ تجویز پڑھتا رہیں گے اور اس کا ثواب اس بندے مومن کے نام عمل میں لکھے گا جو دنیا میں یہ تجویز سبحان اللہ عبدی کی تجویز پڑھتا رہتا ہے تو یہ معنی مفہوم جو ہے باضہ تر ہے اور یقیناً علامہ صاحب کو بھی یہی مطلب ہوگا ہاں جی لیکن عبارت میں لانے میں تھوڑا سا سسری نگاہ کریں تو یہ مطلب سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے اور دقت سے مدارہ کریں تو یہ معنی بھی کسی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے بزرگان کی جو تعلیمات ہیں وہ جو ہیں ان کو پڑھنے کی ان تجویحات کو پڑھنے کی توفیق فرمائے اس تصویح کا جو صوف ہے حدیث کی شاہ سنی دونوں کی حدیث کی کتابوں میں مستند تھے یہی حدیث صواف کے لیے یہی حدیث میں لکھا کل متن والے اس کے علاوہ بھی حدیث اس سلسلے میں ہیں لہٰذا حدیث کے بھی توفیق ہو جائیں صبح تاجد کے ٹائم پر اٹھ کر نما ختم ہونے کے بعد <coughs> اور تا یہ تاجر ختم ہونے کے بعد اگر صبح طلوع ہونے میں دیر ہو جائے تو اس تصویر کو سودہ ہوا یا اس سے زیادہ کی توفیق ہو جائیں زیادہ زیادہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا حتمی گناؤں کو بڑھ دے گا آمین رب اللہ